وہ میں ہو میں ہو بے یہ حضور کو ہے فرمایا یہ نہیں کہ سب نہیں مانیں گے بعض ان میں سے مان لیں گے اور بعض نہیں مانیں گے اللہ کے حوالے کرو بعض ان میں سے وہ جو ایمان لے آئیں گے ساتھ اس قرآن کے مت والوں سے اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے تو ظالم وہی ہیں ان کا نتیجہ دیکھ لیں گے اور اب تیرا خوب جانتا ہے ایسے مبصدین کو وائن کلزبو کا یہ بھی وہی تسلی ہے حضور کو وہی تسلی ہے اور پہلے تھا مناظرانہ جواب پہلے کہا تھا اب ہے مورزانہ جواب تسلی بھی ہے اور مورزانہ جواب ہے کہ آپ نے ان کو سمجھا دیا اب راز کریں اور اگر جتلاتے ہیں تو اس کو تو آپ فرما دیجیے میرے لیے میرا عمل ہے تمہارے لیے تمہارا عمل ہے تم بری ہو اس سے کہ میں عمل کرتا ہوں اور میں بری ہوں اس سے کہ تم عمل کرتے ہو یہ مورے جواب ہوا نہیں را کر دیا مَنْ <اِلَائَة> یہ بھی تسلی میں داخل ہے بعض ان میں سے وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں تیری طرف صرف کان لگاتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن یہ سننا قبول کا ہوتا ہے یا سے وہ کان لگاتے تیری طرف کیا پستو سنائے گا بہرو کو सुनाएगा کے ہوں अगर عقل رکھتے ہوں بہرے بھی ہیں اور بے اکل بھی ہے भी ہوں اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو تاکتے ہیں دیکھتے ہیں تیر تیرے کیا پستو ہدایت دے گا بالکل اندو کو یہ کس سے اندے ہیں جی تو عقل سے اپنا ہدایت سے اندے ہیں ना کان اللہ سرون اگرچہ نہ بصیرت رکھتے ہوں کیا مطلب آندے دل کے بھی اندھے بلاؤ کان الاجو سرون کا کیا مانا وہ بصیرت کہاں ہوتی ہے بسارت ہے یعنی بسارت سے بھی اندے بصیرت سے بھی اندے اگرچہ نہ بصیرت رکھتے ہوں ایک بات سمجھ لیجیے کہ میں نے غور کیا سمجھائی ایک بات کہ جیسے یہ جسمانی بیماریاں بڑھتی ہیں نا اسی طرح روحانی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں آپ ٹی بی کا علاج نہ کریں تو بڑھ جائے گی نہیں آپ کر رہے ہیں بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی اسی طرح ہمارے اندر جو روحانی بیماریاں ہوں نا ان کا علاج کریں ان کا علاج مرشد کامل سے ہوتا ہے قرآن سے ہوتا ہے جیسے ہمارا علاج ہو رہا ہے اگر علاج نہ کریں تو روحانی بیمارے بھی بڑھتی جائیں گی وہ کیسے جی آج مثال طور عشاء کی نماز نہیں پڑی یہ نیند آ گئی کی نماز نہیں پڑی یہ نیند آ گئی آج بھی قرآن کی تلاوتنی کی یار پہ سستی ہو گئی تو ایسے سستی مستی بڑھتی جائے گی یا نہیں آج تلاوتنی کی کرنی کی صرف سیدھے سے قرآن کو بلا دو گے آج ایک دو نمازیں چھوٹ گئیں سر ایسے ساری نماز چھوٹ جائیں گی آج سبق پڑھنے نہیں آئے کہ یار جمعہ کا دن ہے چھوڑو آرام کرو سب کیا پڑھوں کل کو پھر اور کام سامنے آ جائے گا نہیں نفس کو کو سر کو بھی پرو نفس بھی یہ آرام چاہتا ہے اس کو آرام نہ دو اپنے معمولات پورے کرو گے ورنہ یاد رکھنا کہ ایستا ایستا یہ بیماری کیا ہوگی بڑھتی رہی ذہن میں بیٹھ رہا ہے نہیں بیٹھ رہا یہ روحانی بیماری بھی بڑھتی ہیں اور اتنی بڑھتی ہیں کہ پھر مہر لگ جاتی ہے ان پہ مہر لگی یا نہیں یہ اس لیے مہر لگی جیسے وہ ٹی بی انتہا درجے پہ پہنچے تو لا علاج ہوتا ہے یہ بھی لا علاج ہوتا ہے روحانی بیماری ان اللہ مناسب اضال شبہ اظہل شبہ بھائی جیسے ایک مریض آئے بالکل آخری درجے پہ ٹی بی پہنچی اب ڈاکٹر کہے گے کہ تو لا علاج ہے تو ڈاکٹر کو گالیاں دینا شروع کر دے کہ مجھے لا علاج تھو کیا ڈاکٹر کا قصور ہے اس کا اپنا تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ظلم نہیں کیا ان پہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا جب بے پرواہی کرتے نافرمانی کرتے انتہا کو پہنچے تو کیا ہوگا لا علاج ہو گئے ادھر شب بے شک اللہ نہیں ضرور ظلم کرتا لوگوں پہ کچھ بھی لے لوگ اپنی جانوں پہ کیا کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اللہ نے جو استعداد رکھی تینوں استعداد میں کیا کر دیا ضائع ختم کر دیا شروح تقوی فقروی <وَخْرَویت> جس دن اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو اس کیفیت میں گویا کے نہ ٹھہرے تھے مگر ایک گھڑی دن کی دنیا میں بھائی محترم قیامت کا جب دن دیکھیں گے نا وہ مدید بھی ہوگا شدید بھی ہوگا لمبا بھی سخت بھی اس کی تہولنا کی دیکھیں گے تو انہیں ایسے معلوم ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر کل رہے ہیں ایک دن ایش والا دن تھوڑا ہوتا ہے یہ پرویس تھا نا پرویس کو کتنی عرصہ حکومت کر گیا آہ نو سال اب اس سے پوچھو کہے گا میں نے ایک دن حکومت کی ٹھیک ہے نا جب عیش کے اندر ہوتے ہیں بڑے غرور کے اندر ہوتے ہیں جب عیش ختم ہوتا ہے تکلیف کے اندر ہوتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری حکم کیا ایک دن ان لوگوں کو بھی ایسے معلوم ہوگا کہ دنیا کا رہنا کیا تھا ایک گھڑی ہے یہ جس طریقے اکٹھا کرے گا اللہ ان کو اس حال میں کیفیت میں گویا کہ نہ ٹھہرے تھے مگر ایک گھڑی دن کی دنیا میں یا تار اپنا بہن وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے لیکن مدد نہیں کر سکیں گے یا تار اپنا بہن ہم کے نیچے کا لکھو گے ولا یتن نا ایک دوسرے کو پہچانیں گے لیکن ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے جیسے قیدی ہوں نا قیدی گرفتار ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں یا نہیں تو گرفتار قیدی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں کہ وہی قیدی کے طرف پہچانیں گے لیکن مدد نہیں کریں گے کل خاصر اللہ بھی تاکہ تباہ ہوگے وہ لوگ جنہوں نے ساتھ ملاقات رب اپنے گئے اور نہ ہدایت پانے والے وائمانوری کا تسلی ہے حضرت کو تسلی رسول فرمایا اے میرے محبوب یہ عذاب عذاب کرتے ہیں عذاب پہ میں قادر ہوں لیکن میں محلت دیتا ہوں جلدی نہیں پکڑتا یا تو آپ کی زندگی کے اندر عذاب دکھائیں گے آپ خوش ہو جائیں گے تو زندگی کے اندر عذاب دکھایا مقام بادر میں وہ مارے گئے نا یہ مکی صورت ہے بعد میں مارے گئے اور اگر زندگی کے اندر میں نے ان کو عذاب نہ دیا آپ کی زندگی میں آپ کی وفات ہو جائے گی پھر hmm. یہ مجھ سے بھاگ سکتے ہیں پھر بھی میرے حوالے چاہے دنیا میں عذاب ہو یا خرط میں وہی ہے تسلی بئماں نوری اور یا تو دکھائیں گے ہم تجھ کو بعض اس عذاب کا جس کا وعدہ دیتے ہیں ہم کو یہ بعض یوں کہا بتاؤ پورا عذاب کہاں ہوگا کیا مت مطلب؟ یا تو دکھ رہے گے ہم تجھ کو بعض اس عذاب کا جس کا وعدہ دیتے ہیں ان کو دھمکا دینا یا فوت کر دیں گے تجھ کو تو پائی لینا پھر بھی ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے تو عذاب سے بھاگ سکتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مطلع ہے پروسی کو کرتے ہیں بل کل امت رسول سنت اللہ فرمایا کہ ہم ایسے عذاب جلدی ہی دیتے بلکہ اپنے رسول بھیجتے ہیں سمجھانے کے ہیں اپنے رسول اور بعض مقام پہ ہمارا رسول ہوتا ہے بعض مقام پہ اس رسول کا رسول ہوتا ہے ہمارے رسول کا رسول کیا ہوا کافی کیا رسول کا من قافیت ہوتا ہے نہیں ہوتا تو خود ہمارا رسول پہنچتا ہے یا رسولوں کے رسول کافی پہنچتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں وہ نہیں مانتے تو عذاب آ جاتا ہے ایسے ہم جلدی نہیں زاب دیتے سنت اللہ لکھو اور واسطے ہر امت کے ایک رسول ہوتا ہے یعنی حکم پہنچانے والا یا رسول کا من عام لکھو حکم پہنچانے والا چاہے اللہ کا رسول ہو یا ایسے رسولوں کے طرف سے حکم پہنچانے یہ اس لیے میں مانا کر رہا ہوں کہ ایک بہ سوئی تھی اختلاف ہوا تھا کہ ہندوستان کے اندر جو آئے ہیں نا گوتم بدھ آیا ہندوستان میں یا نہیں گوتم بدھ آیا ہے رام چندر جی آیا ہے لکشمن آیا ہے آیا یہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے تو مولوی احمد رضا خان صاحب نے تو لکھ دیا ہے کہ یہ بھی اپنے وقت میں نبی تھے اور بعض غیر مقلدین نے بھی لکھ دیا ہے لیکن ہمارے بزرگ کہتے ہیں جب تک اس کی نبوت یقینی نہ ہو ہم اس کو نبی نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے یہ حضور سے بھی ہزاروں سال پہلے تھے حضور سے بھی پہلے تھے یہ. اللہ کے حوالے کو کیا ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے سمجھے باقی تم یہاں سے دلیل پکڑو کہ ہر امت کے لیے رسول ہوتا ہے تو رسول کا مانا کیا ہے عام ہے چاہے رسول ہو یا ان کا پیغام پہنچانے والا اب سمجھی بات وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ ہر امت کے لیے رسول ہے تو یہ بھی امت ہے ہندوستان والے ان کے پیدا جا رسولوں پر جب آ جاتا ہے ان کے پاس فیصلہ کیا جاتا ہے درمیانوں کے انصاف کا ظلم نہیں کیے جاتے پہلے رسول سمجھاتا ہے بھائی اکون متحض شکوا ہے بھائی میں نے وہی کہا تھا نا تو سالت شدا کرتے قرآن اور قیامت اس کے بارے میں ان کے شکوے ہیں درائل ہیں اور کہتے ہیں شکوہ کب آئے گا یہ وعدہ عذاب کا یا قیامت اگر ہو تم سچے کلّتوا آپ فرما دیجیے کہ یہ وعدہ عذاب کا ہو یا قیامت کا کس اختیار میں ہے بے اللہ کے اختیار میں جواب اشتوا نئی مالک میں اپنی جان کے نقصان کا نہ کا مگر جو چاہے اللہ لے کل امت ہر امت کے لیے ہر امت کے عذاب کے لیے ایک وقت معین ہے لے کل امتن ہے نا امت سے پہلے ہس مذاب ہے لے کل عذاب امتن لے کل عذاب المت ہر امت کے عذاب کے لیے ایک وقت کیا ہے معین اللہ پس جب آ جائے گا ان کا اجل میار تو نہ مخر ہوگئے گھڑی اور نہ مقدم کل آ رہے تم یہ تحویر دنیا دن آپ فرما دیجئے خبر دو اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ کا رات کے بعد یا دن کے بعد مازا کون سی چیز ہے عذاب کہ جلدی مانگتے ہیں اس عذاب کو مجرم تم جو کہتے ہیں عذاب آئے عذاب آئے عذاب مانگنے کی چیز ہے یا پناہ کی چیز ہے وہ عذاب سے پناہ پکنے ہم عذاب کو مانگیں کتنی بکن تھے بے وقوف اگر آپ کو مانگ رہے تھے ہمارے علاقے میں ایک قوم ہے ہم ان کو پولی کہتے ہیں تم کہتے کہ سندھی کوری کہتے ہیں کوئی تو مشہور ایسے ہوتا تھا کہ جلاحے بے وقوف ہوتے تھے آج کل تو بڑے سمندار ہیں پہلے زمانے بے وقوف ہوتے تھے جلاہ بادشاہ کی جی بیوی گئی مر تعزیت کے लिए وہ چلے گئے تو تعزیت کا رواج ہوتا ہے کسی کی ماں مر جائے تو کہتے ہیں تیری ماں کیا تھی وہ تو ہماری بھی کیا تھی ماں تھی ایسمچ تو اور بیوقوف انہیں اسی طریقے تعزیت کی بادشاہ کو کہنے بادشاہ سلامت تیری کا بیوی تھی وہ تو ہماری بھی بیوی تھی <laughs> ماں کہ وہ تعزیت کہتے انہیں کہ ہماری بیوی نہیں. بادشاہ کے بعد بڑے بدباش یاد گیا بادشاہ نے آڈر دے دیا کہ ان کو پھانسی پہ لٹکاؤ لیکن پھانسی کو کچھ دیر ہو گئی تو بیٹھے ہوئے انتظار میں پھر بادشاہ کے پاس ہے حضور تو ہمیں دیر ہوگی گھر جو پھانسی کا آپ نے آڈر دیا وہ تو پھانسی دے دو ہمیں تاکہ ہم گھر جلدی جائیں بادشاہ کہیں گے تو پاگل ہیں ان کو نہ پھانسی کا پتہ ہے تو دوسری بات نے پہلی بات کی جان چکا جاؤ جاؤ گھر جاؤ بادشاہ نے سوچا جب ان کو پھانسی کی پتاری کیا ہے تو بیوی کا راز بھی بے وفی دیکھ تو جس طرح وہ جائے پھانسی کو حلوا سمجھ رہے ہیں کون <laughs> نے سمجھا پھانسی کو حلوے کا نام ہے <laughs> تو اسی طرح یہ لوگ عذاب کو کیا سمجھ رہے ہیں حلوا سمجھ رہے ہیں دیکھ ہوئی ہے فرمایا ما گا کون سی چیز ہے عذاب جس کو جلدی مانگتے ہیں مجھے حلوہ تھوڑا کہنا ہے پھر تنبیہ کی گی وہی زجرا ہے تکویف زاجر بھی ہے فرمایا کہ عذاب کو جلدی نہ کرو ابھی ایمان لاؤ پھر تم کہتے کہ عذاب ہے عذاب ہے عذاب کو دیکھو گے نا تو اس وقت کیا ہوگے ہم ایمان لائے تو اس وقت کا ایمان قبول ہوگا بھائی ایمان باس قبول ہوتا ہے تو اب کیوں کہتے بھائی عذاب ہے عذاب تو اب ایمان ہی قبول نہیں ہوگا اب از سما ایزاب واقع کیا پھر جب واقع ہو جائے گا عذاب تو ایمان لاؤ گے تم ساتھ اس کے آل آم اس سے پہلے یقال و مقدر ہے تو اس وقت کہا جائے گا تم کو کیا اب ایمان لاتے ہو کہ آل آم جو ہے حمزہ استفام کا علیحدہ ہے الآ الحدہ ہےل آل آن آمن تم آلان سے پہلے یوکالو مقدر ہے بال میں آمن کہا جائے گا جا کیا اب ایمان لاتے ہو تم ایمان قبول بھی باپ کا حالانکہ تھے تم ساتھ اس کے جلدی کر دے پہلے تقریب کرتے تھے یا جلدی سے برا تقریب سم اکیلا یہ تو دنیا کا عذاب آئے گا پھر کہا جائے گا ان ظالموں کو چکھو تم عذاب ہے اس کا کیونکہ جب بر گئے تو ہمیشہ کے عذاب میں نی بدلہ دیے جاتے تھے مگر ان بد کا جن کو تم کرتے تھے بھیا استمبونا کا شکوا اور پوچھتے ہیں آپ سے کیا حق ہے وہی عذاب جس عذاب کا آپ وعدہ دیتے ہیں کیا یقینی چیز ہے عذاب کل ایور ابی جواب شکوا آپ فرما دیجئے ہاں ایک بمر نام ہاں رام دے نی بے شک وہ عزاب کیا واقعی چیز ہے یقیناً واقع ہوگا اور نہ ہوگے تم ہرانے والے اس وقت ولا ان اب شدت عذاب کا بیان ہے عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور آخرت کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ بل اگر کافر کے سامنے ساری دنیا کا سونا جائیداد آ جائے تو آپ نے چھڑانے کے لیے کیا دے گا فدیہ دے گا پہلے گزر گیا نا میل و لار دے اس کے الفاظ گزرے یہ کہ شدت عذاب کا بیان ہے اور تقریف قربی اور اگر تحقیق ثابت ہو واسطے ہر نفس کے جس نے ظلم کیا جو کچھ زمین کے اندر ہے سب کا سب زمین کا سب چیزیں اس کو مل جائیں کہ احمد کے دن لفتدد بے البتہ فدیا دے ڈالے ساتھ اس کے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے یہ سمجھ آئی یہ ہے شدت زاب کر دیا پھر فرمایا قیامت کے دن جب ان کو جوتے پڑیں گے نا عذاب آئے گا تو ندامت کو چھپائیں گے کس کو چھپائیں گے نظامت کو چھپائیں گے چھپائے ایسے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک ذمہ ہمارے پاس آتا تھا وہاں تھا ہمارے علاقے میں جب گزارے کے پاس جاتا روزانہ اس کو کیا دیتا گالی دیتا روزانہ ایک دن گزارے نے سوچا کہ اس کی پٹائی کروں اس کو پکڑ کے ایسے گڑھے میں ڈالا اور دو چار مکے یا جوتے لگا دیے پھر وہ اس نے کیا اپنے کپڑے شپڑے اور اس کو کہنے گا. کو کہنے وہ کسی بتانا نہیں کسی کو بالکل ٹھک پھوک کر کے پھر ایسے ایسے چلتا گیا تو ایسی نے اپنی ندامت کو چھپایا نہیں چھپایا نا نہ. ایسے لوگ کرتے ہیں تو یہ جو ٹھنڈ بدماش ہے نا یہ بابوان نظام لیڈران کرام مساطیر صاحبان مسٹر کی جمع ہاں جب ان کو جوتے پڑیں گے نا وہ بھی اپنی ندامت کو اسی طرح چھپائیں گے لگیں گے تو صحیح جوتے اکبر الحبازی کہتا ہے اکبر الہ آبازی شاید مسٹر لکڑی کو قبا میں سزا کیسی ملی یہ مسٹر بھی ہیں لکڑی بھی ہیں हैं انگریزوں کی نقل اتارتے ہیں ان کی طرح انگریزی بولتے ہیں ٹک ٹک ٹپ پہنتے ہیں اپنی زبان کو نہیں آتی مسٹر لکلی کو قبا میں سزا کیسی ملی شروع اس کی نہ مناسب اس نے بھی لیکن ادب سے کر دیا یہ التماس چارہ کیا تھا اے خدا تعلیم ہی ایسی دی تعلیم بھی ہمیں ایسی دی جاتی تھی کہ کھڑ کے منہ تو کھڑ کے جو کھڑ کے کھاؤ آ دین و مذہب کی مخالفت کرو دیکھو جی اب ندامت کو چھپانے کا مطلب سمجھ آ گیا اور چھپائیں گے ندامت کو جب کے دیکھیں گے زباب کو اور فیصلہ کیا جائے تو درما انصاف کا حضوم نہیں کیے جائیں گے اللہ دلیل لکڑی نمبر چھ خبردار اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں بے شک شکواد اللہ کا سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہو و ہی ومید و لہ تر جاؤں تو جو ذات ان اوصاف کی مالک ہے وہ عذاب دینے پہ قادر ہے یا نہیں ان اوساف سے مالک اللہ فرمایا عذاب مذاب کی باتیں چھوڑو عذاب سے بچنے کی فکر کرو عذاب مانگو نہیں عذاب سے بچنے کی فکر کرو اور عذاب سے بچنا کس صورت میں ہے کہ اس کو مان لو قرآن کو مان جاؤ کیا آؤ قرآن کی طرف آ جاؤ اذا سے بچ جاؤ یا فرمایاس دعوت قرآن دعوت قرآن بھی ہے فضائل القرآن بھی ہے اے لوگو تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس نسیحت تمہارے رب کی طرف سے تو قرآن کا ایک نام مئ بھی ہے قرآن کا ایک نام کیا ہے کیا موزت موزت اس لیے کہ قرآن برائیوں سے روکتا ہے آگے کہہ ہے جی دوسرا نام قرآن کیا ہے شفا نمبر دو شفا اس لیے کہ ہماری روحانی بیماریوں کا کیا ہے علاج ہے شفا ہے واسطے ہمارا اس کے جو سینے کے اندر ہے وہ ہودان یہ نمبر کتنی جی تین تیسرا نام قرآن کا ہودان ہے وہ اس لیے کہ ہمیں نیکیوں کی راہنمائی کرتا ہے مازد کس لیے تھا برائیوں سے روکتا ہے اور ہودان کیس لیے ہے کہ ہمیں نیکی کی راہنمائی کرتا ہے پھر جب ہم قرآن پہ عامل ہو جائیں گے تو قرآن ہمارے لیے کیا ہے رحمت اللہ مومین اکثر تیر ہو سمجھ آئی رحمت ہے واسطے مومین کے یہ کتنے نام ہے قرآن کے جی چار پانچواں نام قرآن کا ہے فضل اللہ آپ فرما دیجیے فضل اللہ کے, کے نیچے کو قرآن حدیث ہے جی کال رسول اللہ صلی اللہ فضل اللہ قرآن و رحمت ہوں تو آپ کو یہ فضل اللہ حاصل ہے یعنی قرآن ہاں آ, قرآن سے عشق لگاؤ بڑی نعمت ہے کسی کو حاصل نہیں آ فرمادی ساتھ فضل اللہ کے اور اس کی رحمت کے ساتھ پھل یا یہاں معذوف ہے یہ جار مجرور کیسے متعلق ہے یہ پھل یا مقدر ہے یہاں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ خوشی منائیں اچھا یہ بھی پھل یا مقدر ہے اور آگے بھی پھل یا آ رہا ہے وہ مذکور ہے تو یہ پگز ہے فغ یا فراہو بس سات اسی فضل و رحمت کے پس چاہیے خوشی منائے تو یہ کتنی دفعہ ہے جی دو دفعہ تاکید کے لیے یہ بہتر ہے اس مال سے جس کو جمع کرتے ہیں مال سے قرآن بہتر ہے کلا ہے تم دلیل اکلی نمبر کتنی جی سات اس میں نفیب یا شرک پھیلی تھی شرک پھیری ان کا کیا تھا کہ بعض چیزوں کو حرام کرتے تھے بعض وہ کرتے الا وہی کر دی جائے آپ فرما دیے خبر دو تم اس کی کہ اتارا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لپے کے لیے رزق کو پال تم پس کیا تم نے بعض رزق ہو یہ مین کون سا ہے جس تبیزیہ پس کیا تم نے بعض رزق کو حرام بعض ہو گیا الا تو فرمایا یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں حکم کیا ہے یا خدا پہ افطرا کرتے ہو ظاہر ہے کہ خدا نے تو حکم نہیں کیا تو دوسری شک دوسری شک متعین ہے نہیں اس کی تو مخترین کا انجام سن لو قل آپ فرما دیجئے کیا اللہ نے حکم کیا تم کو شک نمبر ایک یا اوپر اللہ کے افطرا کرتے ہو شک نمبر دو تو اللہ نے تو حکم نہیں کیا نا تو دوسری صورت ہے افطرا کی غما ضم الزین یہ وعید ہے شیخسانی بار اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو بہتان باندھتے اللہ پہ جھوٹ کا متعلق دن قیامت کے کہ اللہ قیامت کے دن نہیں باز کرے گا ان سے دنیا میں تو محلت ہے بے شک اللہ تعالیٰ البتہ صاحب فضل کے پر لوگوں کے یہ فضل کیا مانا دنیا میں محلہ دے رکھی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے اس محلہ سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ کے محلہ سے فائدہ اٹھائے جائز شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلامی موائز کالے کو کلو ہر چیز کے پیدا کرنے والے